يَا رَبِّ اَمْحِ قَلْبِي مِنْ أَحْمَلِ الشُّرُورِ وَارْفَعْهُ وَاغْسِلْهُ وَنَظِّفْهُ وَأَرِنِي كَيْفَ يُسْلِمُ الْمُسْلِمُ بِسَيَّادِ مُحَمَّدِنَا أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ يَنْزِلُ فنعرض بالله من شنوه ينفسنا ومن تذيئات أعمالنا من يهد الله فلا بزرنا ومن يهد له فلا بزرنا فنشهد أن لا ملاحك والله أحبه وما شديدنا فنشهد أن نزيدنا وعديدنا وشديدنا ومولانا فدل عزه ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وراء فأسلم صفيماً وفتسناً من تبعيلات أما كان بحرور بالله من الشيطان الرحيم الرحمن الرحيم اِنَّ عِزَّةَ الشُّهُورِ <سؤال> اِنَّ اللَّهِ اِسْمَا عَشْرَ شَارَ مِنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ نَوْمَ خَلَقَتْ سَنْعَوَاتِ وَجَرُبْ مِنْ هَا أَرْبَعَتْ عِنْكُمْ سَابِتَ الْدِنُّ قَتْلِمُ وَلَا صَرِبُوا فِيهِمْ اِنَّ اَمُّ اللَّهِ مَوْلَاهِ الْعَزِيمِ ونحن على ذلك الا من الشاهدين والشاهدين والحمد لله رب العالمين وعزة علماء القيام بسلطان المحترم ورديس المتغاد السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله وبركاته ہوگا سب سے بڑی گنا کے اعتبار شک جگہ من اور زندگیوں میں ہے آئے سنت پر عمل تو ہوگا طرح کی رسومان جس کا شریعت محمدیہ دور دور تک سے کوئی کام نہیں की जाएगी और उसको भी किया जैसा में के, के होता जो ईमान कमजोर वहां चिलता है वहां सुन्नत के नरस से हटते वहां विदार, विराजा जनंद آج ہمارے لوگ مذہب اسلام سے محرم و حلام سے امت میں پڑا تھا رسومات اور ملاز سے جو جڑ ہو سکی وہ ہم اپنے سے اس کا دور دور سے کو کوئی وابستہ نہیں حالانکہ محرم کا حسین ربی اللہ تعالیٰ شہادت کی وجہ سے ہاں اتنا ضرور ہے ہم کامیابی سکتے دنیا پر ہمارے آخرت ان کے طریقوں پر چل کر سمجھ سکتی ہیں وہ اپنی جگہ لیکن وزیرت پیش آیا ان کی بھی کی وزیلت تھی, ہاں. کی کی تھی محبت کے مہینے شہادت حاصل ورنہ اللہ تعالیٰ میں بارہ ہیں اللہ کی طرف سے یہ طے کرتا بارہ علامہ مہینے انگریزی مہینے محرم صفر کے سارا دور عبداللہ عقیق کے ہوتے ہوتے اپ نے یہ یاد دی مرتبہ کہ محرم کا مہینہ کے 12 مہینوں کی تعداد کس دن سے قرآن پرکار تھی اس نے تفصیل کا حوالہ و کارنامے اعمال کو قائم کرنا پھر فرمایا ان 12 مہینوں میں نے चार महीने बड़े वाले हैं बड़े इज्जत वाले हैं जिसकी हुरमत का और तक का ईमान वालों का ख्याल रखना चाहिए और एहतराम करना चाहिए दो चार महीने के मुताबिक में से चार महीने बड़े इज्जत वाले हैं और उनमें से एक महीना कौन है اس کی وضیلت کرتے ہیں آسمان اور دنیا کے پیدا کرنے سے پہلے لکھا گیا اسی وقت سے اس مہینے کی کیا ہے بہت سے واقعات اس مہینے میں دیتا ہے صحیح روایتوں میں جو واقعہ ہے حضرت السلام کا نشات پیڑنے کا جو واقعہ رسولمان رسول کا مہینہ اللہ کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی اہمیت سے کیا کہام سے اللہ تعالیٰ فرمانے کیا جس کے ہم سب سے پیشوا حسین شہادت ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. انت انت سے کئی سال پہلے فرمایا روزہ تھا عمل کر رہے علم وہ یہ کرتے لیکن یا پہچان کی وجہ سے یا صحیح کی صحیح ابتدا نہ ہونے کی وجہ سے نانا جان میں جو تعلیمات کی ہیں اس کو چھوڑ کر رسومات اور دوسرے جو واقف ہوتے ہیں خصوصاً ان کے طریقوں پر چل کر لوگ ہو اور اور صوم سنت اعلی کرنے کے لیے کام الله. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مشہراہی ہیں ابو فقارہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں یامو یوم عاشورہ استغفر الله انکم كل اثرۃ التي قبل عاشورات الدين الله محرم کو روزہ <سؤال> <سؤال> اور نوکا بھی بڑا اور کو ہمیں راص کرنا چاہیے ہمارے نوجوان جو صحیح علما رکھتے ہیں صحیح سمجھ رکھتے ہیں جو مسجدوں سے جینی مسجدوں میں شرکت کرتے ہیں وہ اس بات کا اہتمام کرتے ہیں اور اس مہینے میں جو جہارت کی بنیاد پر جی دینی کی تو کا دون تو ہمیں اس میں اس میں روزے کی پابندی کی کرنے سے کا روزے کا مہتو ہے ہمارے روزہ پہلے فرد. رمضان کے روزے فرض ہونے سے محرمت سے روزہ فرض بھی رہا ہے جب رمضان کے روزے فرض ہوئے منسوخ ہو گئی مصنوع ہونا اور اس کا نقصان ہونا کیا ہے آج میں باقی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے का इस, इस के यही हर मोहल्ले की मस्जिद में क्या है ईशा की नमाज के बाद اور اور اور جو بھی خرافات اور خوشیا ہے جہالت کی بنیاد پر صحیح علم نہ ہونی ورنہ جس کو صحیح علم ہو جائے گا حسین رضی اللہ عنہ نے خوش عادت کا جان کیا اور اس مہینے میں رسول <سؤال> اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید ہمیں کیا تعلیم دیتی ہے علم ہوئے اور کیا حقل جائے تو ایک دو کام کرنے کا یہ رسول رسول بتایا گیا کو مہینہ ہمارے اگر یہ اگلے سال زندہ رہا تو یہ روزہ ہی رکھتے نوی کا ہی روزہ ہمارے دو رس کی روزہ رکھے اگر نوی کا رہ گیا دسویں اور گیارہ اگر دسویں کا رکھا اور گیارہویں بھی رہ گیا اس میں بھی کوئی حرض نہیں ایک روزہ بھی رکھ دیا کوشش کیا ہے آپ یہاں ہوں گے نہیں مغرو امن کی کام اقتبا یہ خاصدار مہمان کے ہمارے معاشرے میں آزاد ہوتے ہیں رسومات ہوتی ہے بار آباد کہ ہٹ گرمی کی بنیاد پر ہوتی ہے صحیح حج اور صحیح واقفیت نہ ہونی کی وجہ کی بنیاد پر ہوتی ہے تو یہ اصل یہ تازیہ یہ مانتا ہوں یہ نواخانی کو بھی کرنا کیا روشنی ڈالے نظر ڈالے تو ہے جو یہ تعزیہ ہے جو بھی تعلیہ کہتے ہیں آپ اور کوئی اور شریف ہوتے ہیں ان کو اگر پسند آئے تازیہ یا تازیہ کا کیا مطلب تاز مطلب تازیہ جو سے. کی مانتے ہیں. تاریخ پر نظر کرنے والے واقف رکھتے ہیں تعزیت سے کسی کے غلط میں شریف ہونا کسی کو تسلی دینا کسی کے اوپر کوئی آفت آ ہی, کوئی مصیبت آ گئی और उस हमें उसको कहते हैं कि किसी का इंतार हो जाए हो जाए उसी से ये फिर वाले हैं वो ताजिए पहल बनाते होते, होते हैं भोले वाले अलग का, का का का। से तरीका लोगों का पहले सुंदत का तरीका नहीं है चाहे वो मसल के देवल से त्लुक रखते हो चाहे मसल के बरीबी से ताल्लुक रखते हो किसी भी नज़दीक ताजिया बनाना चाहे वो बरीली हो चाहे देवल हो पहले सुंदत है जो अपने आप को सुन्नी कहते हैं उनके नजदीक का कहीं इजाजत नहीं رویت پر چینا کورسی کرے اپنی اپنے ذہبان کو کھانے وہ ہمیں سے نہیں روایت وہ ہمارے طریقوں پر نہیں وہ ہمارے ناز پر چلنے والا نہیں اور ابھی جو ماتم اگر تھوڑی دیر کے لیے مان لے اسلام میں ماتم کرنے کی گنجائش ہے تو ماتم کس پر ہوتا ہے ماتم تو مردوں پر ہوتا ہے جو کرنے والے کرتے ہیں جن کے ہاں گنجائش ہے جن کے یہاں یہ بہت بڑی بات پتم کی جاتی کے وہاں تو ہوتا مردوں پر ماتم ہوتا ہے ہندوؤں کی ماتھی کرنا برابر گنجائش ہے اور علی تو میرا اور آپ کا اور ہم سب کا عیدہ ہے اور ہم کو یہ ماننا ہے اور یہ پران سے شریف کبھی مرتا نہیں شریف زندہ رکھتا ہے یہ لیے شاید فرمایا معلوم وہ کریں جو ہو عیاتیں شہادہ رکھے کا ماسم نہیں کرتے والوں پر حضرت حسین رضی اللہ کربلا میں ہارے نہیں ہیں کربلا میں جیتے ہیں بم اور ماتم ہارنے والوں پر ہوتا ہے جیسنے والوں پر نہیں ہوتا ہے ماتم اگر گنجائش ہوتی تو وہ مردوں پر ہوتی زندوں پر نہیں ہوتی شہیدوں پر نہیں ہوتی اور کسی نعمت کے حاصل ہونے پر غم اور ماتم نہیں ہوتا شہادت اسلام میں بہت بڑی نعمت ہے بہت بڑی سعادت ہے کہ سعادت جو ہے بخش خدا ایسی خوش قسمتی ہے شہادت تو ایپ کی ہے اور ایسی خوش قسمتی ہے جو رسی والوں کے لیے اور یہ حسین رضی اللہ اور اسی کا جان پینے کے حسین رضی اللہ نے اپنے آپ کو پیش کیا تو شہید یہ مرتا نہیں کی شہید کیا ہوتا ہے عزیزوں سب کیا ہوتا ہے اور یہ نہیں کہتا اللہ کہتا ہے قرآن کہ شہد کیے جانے والوں کو متاثر یہ کون کیا میرا کرام دیئے آپ کا کرام دیئے ستا کرام ہے اللہ صلی اللہ فرماتے ہیں ولا تختر من اللہین کو دنوں فی شدہی کامل اموالا شروع اللہ کے لاتے ہیں اعلام سلسلہ دیئے حب دیئے حضورت السلسلہ کو قائم کرنی دیئے نمازوں کو زیادہ کرنی دیئے حضورت اللہ صلی اللہ علیہ کی شہید کو زیادہ کرنی دیئے ہم شہادت پیتے ہیں وہ تو جیتے ہوئے ہیں. وہ اور شہادت اگر کوئی آواز کی چیز ہوتی کوئی غلط کی چیز ہوتی کوئی دہمت کی چیز ہوتی کوئی پریشانی کی چیز ہوتی اور رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے پھوتھی تھا سنوں لپس داندارے مسلمان ماں کر رہے ہیں انہیں اس کے لئے میں اللہ کے لئے دونسل اللہ علیہ وسلم کی فرمایلہ لو سانا بعد میں نے اس کا اگر میں نے باپ کو یمی تو حرطا ہوں کے لئے دونسل اللہ علیہ وسلم کی فرمایلہ وہ تمنا کریں کیا تمنا کریں اللہ حرطا زبی جوادہ تکردی کمشیل والعید موزی تی بڑی اللہ تو موسکو اپنے <سؤال> وہ ایک ایسی سے سبیل کو وڑا لیتی ہے وہاں کو یہاں دیا ہے دعاو جو صلاح دعاو صلاح دیوں گے مانگے والوں سے اتنا آج ہوتا ہے نہ مانگے والوں سے اتنا ہو جاتا ہے اور سلیمان احمد حتا اور کہ اللہ کا تب سے پس پر دعا کی کی اللہمہ ذوکی شہادتا کی سبیئے ویالاہ رسول شہاد وہ بھی شہید اللہ کی شہادت پر بھی وہ بھی شہید ہوئے سیدنا علی رضا کو سیدی دو شہداء ہیں شہیدوں کے سردار ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عین نجاح اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے فرمانبردار کہیں اور ایک کو ایک خطاب سے منایا بھی ہے سیدنا اس ایسا نہیں تھا के तो वो, भांगा वो तो फर्क हो सकती है वो तो, तो न्यात है।, है, है और हर साल गम बनाएगी और खोख बना इसको इजाजत है और कुछ ही इजाजत है وسلم کی شریعت میں جو اجازت ہے وہ چار مہینے اور دس من اور آپ کو اپنے آباس پر دوست پر, بھی اپنے رشتے دار ملانے کے جو ازادت ملانا ربا, کی جو اجازت ہے اور دوسری مزہ شوق منانے کی چار مہینے اور اس کے علاوہ برابر گنجائش نہیں اور عجیبوں کو مانگ بھی لیا جائے کہ چلو اس ماسل گرمی کی ہے حالانکہ نہیں ہے تو آج ماسن کرنے والے عزیزوں اپنے ماتم میں اپنے ماتم میں کیونکہ آج تک تو मातम ہو رہا ہے میں بہت منائیں گے خوب منائیں گے خوب منائیں گے उसके बाद मनाई जब आप के घर में आपके तशरीफ के बाद जनाजा उठे उस वक्त की मातम मनाई उस वक्त की दो तासीरी बजाये उपस्तर की बजाये उस वक्त की जलसे जुलूस करके मेरे आफ के अगर किसी नौजवान बच्चे 18 साल की जिए का इंतकाल हो जाए 18 साल का उनके का इंतकाल हो जाए तो हमने बोल नहीं बात नहीं होती जैसा कहानियों के वो नहीं होती बल्कि जो हम किसी कौन सी और प्राप्त बजा जाए کتنی سید کا مذاق ہے یہ سب زمانے بجانا میوزک بجانا جی سے ویسے بھی لگے گی حسین حسین کے نام پر کتنی بڑی توحید ہے ناد علا کردی صلاحیت ने कोई को है, वो कोई कोई नया तरीका इजाज़ करेगा अल्लाह ताला उसको को दिया जाएगा तो इतिहास पढ़िए पढ़िए دنیا بھر کا ہمارے پاس نالج ہے اس پر کیا کا ہم رات کو کہ حضور کا دامن نہیں چھوڑے اور اس سے بغیر کامیابی بھی نہیں ہے لیکن ہم تو عمل کر رہے ہیں گرمان کی جلد ہر لیکن محبن پر خوشی کے اللہ عبادت, عبادت، کا ہو. एक है। उसमें सीढ़ी के मिसाल देने की जरूरत नहीं और आप सो रखा सो रखा लेकिन रूस कर ना पड़े इस तरफ रोज करके पास जाने की जरूरत नहीं सब कहते नमाज हुई بھی سجے پانچ بڑھایات پڑ گئی پڑھایا لیکن اللہ کے نزدیک کے قابل قروج نہیں ہے رسول اللہ کے اللہ ہم نے اپنی कोई वाक्य है तफ्तीश है कोई हादसा देखा है कुरान में क्या कहता है के ये शहीद निजदा रबी का फरमाता है व नदुगोन नको मिनल खौफ व लसू व नफ मिनल अذوان व लसिव السماوات وبशिर के को कमी के कमी के कमी कमी के, कमी के कमी में कमी ऐसे मौके पर हमें क्या करना चाहिए वाले शोर बचाना चाहिए हाथ पेश आएंगे ऐसे मौके पर क्या کوئی, کوئی ہاتھ جی. کا ہماری میسٹوں میں ہمارے گھروں میں دیکھتے ہیں کوئی زیادہ ہوتا ہے تو ہمارے ملکوں میں کیا مشہور ہے کوئی زیادہ ہو تو میت کو کیا ہوگا عذاب ہوگا یہ مشہور ہے میت کو آزاد ہوگا یہ رونا اور میلہ جس میں بھی آج کل لوگ مخصوص نہیں ہیں بلکہ ابھی تو میں تمہیں کہوں کہ آج کل یہ قوم اور اللہ نہیں وہ ہماری نفرفرت سے مریض جائے گا کہ لگ جائے ایک ہی दिमाग یہی کہا جاتا ہے صحیح علم اور جو کرنا ہے وہ کرے اگر منایا جاتا تو जाता چلے گا चलिए जनाब साहब के अल्लाह हु अकबर की شہادت معنا ہے۔ سو ان کی شہادت کو ثباتی کے لیے نے ان کی شہادت کو ثباتی کے لیے اہل شیا نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر کو منانہ کیا کیا؟ وہ حضرت صاحب کو سید رضی اللہ تعالی اللہ تعالی नहीं।, नहीं।, नहीं।, नहीं और थी थी इसकी शुरुआत मान लेंगे और भी खुश वो भी क्या है क्या हुआ یہ نہیں سکتا ہے और हमने रसूल को छोड़ा रसूल पर होंगे होंगे होंगे और जन्मत यहाँ पैया होगा रसूल रसुल्ला رسول اللہ کو بتایا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں آپ ان لوگوں نے میری تعلیمات کو ہمارے اخلاق میں جن کے ہم نام لیے وہ لوگ وہ لوگ مرتب کرتے تین سو باون تک کوئی شکل نہیں کوئی شکل نہیں ایک ہے تین سو باون تک کوئی میں نے جن کی وہاں حکومت एक गवर्नर और और था ते तो थी और काले कपड़े क्या है पहनकर बस है उस वक्त दो हजार छियाली थी दो हजार उन्नीस थी سوچا جو حضرات ہوتے ہیں یہاں عائشہ نام اٹھا کر دیکھئے کسی کا نام ہرسا نہیں ملے گا کسی کا نام عائشہ نہیں ملے گا किसी का नाम अबू वजर नहीं गिरेगा किसी का नाम खुशी इनसे अच्छा अल्बुत हो जिंदा हाँ जो बालिकिया जो अपने अकीदों में क्या है पुख्ता है उनके अकीदे नहीं थी अकीराम का इतना आम क्यों आ रहा है عزیزوں کس چیز کو مانگنا ہے اور اس چیز کو کیا ہے نہیں ماننا تو ہے جاری کیافت کو جاری کیا تاریخوں और तो यहां की बात है, लेकिन हमारे हमारे भी यह कहता एक अपनी को और था था था। है। था। भी के कैमूर में ख्याल रखने वाला था वो भैंस से मौजूद था तो दिमाग से भी मौजूद था वहां से जब यहां आया तो देखा कि अपने घरवा पे जा सकता नहीं हुकूमत छोड़कर उनको उस पे पैदल सफर करना कोई आसान काम नहीं और हुकूमत छोड़कर वहां जाना याद आवन चाहिएगा कि ना हुकूमत रहेगी नहीं याद आउस की ताकत नहीं यहां इस सरकार की नवरत उस हिम्मत से पहले यहां तांगे की शक्ति के होते होते ये घर पर टकरा गया टूटी लिखा नहीं की और खाइजात वाली चीज याद आ होते होते حوکم کی کوئی حقیقت نہیں کوئی حقیقت اگر منانے کی اس دنیا میں فقہ پر واقعہ یہ ہو سکتا ہے کہ جب نبی کا کی اگر رسول <سؤال> اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دبی کمراہنے کی اور جس کی کمراہنے کے ساتھ ایلان کیا ہے ہم نے نیند کو مکمل کر دیا ہے اب اس میں کوئی نیا طریقہ اجلاس کرنا یہ منہ بات ہے, یہ کو ہے. رسول اللہ، حد تک کوئی نئی چیز دین کے نام پرجنا کر اور اس کو عبادت سمجھنا یہاں بخار احمد کی بہت بڑی کتاب تراش تراش دارا کی کتاب کو ہماری تربیت اس کے سارے اس کی فرامین ہوا ہے وہ کہتے ہیں اشد جنازت ہوتی ہوئی مارو نہیں لوگوں خوش سماع کا بہت بڑا نفع بڑا کہ بڑا افسوس حالانے تمہارا قانون جینا اور عادی <سؤال> پیشانی हमारा मानो जाए इसके अलावा हम किसी मंदिर से मांग करते हमारे देवी कहने का आला राजफवा है बल्कि उनको चीख चीख कर कहते हैं कि राजकीय बनाना جیسا شروع ہمیں روکتے ہیں قرآن شریف کی گراوت کرنی سا. ان شاء اللہ کے لیے तहाव खैराज करने में वो ऐसा काम नहीं कर कर चाहिए उसियत के मुताबिक दूर दूर के वापस ना जैसा कि होगा वला आमीन को मुंसार पर तो बैठी हुई दीदी फइलम यकमी हब इंसान ही फंग जब सके कबल दी वला आमीन का तो आप जिमा सुब्हान جس دیکھو جس کو ہاتھ, لے رو سکتے اس کو ہاتھ لے سے روک سکتے, سکتے تو, تو آگتا ہے اگر دل سے ایمان کو باتوں بات میں جہاں وہاں میں تو اور اس دنوں میں تو گھر میں کھانا پکانا بھی ایڈ سمجھا جاتا ہے شور بنایا جاتا ہے کی رسول صلح صلح کی میں نہیں اور رسول اللہ کی تعلیمات ہے और कि कि से पहले का जा रहा है, बताओ किसकी तालीमान में जिसकी खड़ा करो बड़े और सुबह जाकरी का आपको हवाले के साथ बताए के साथ ہماری جی ہوگا بیانٹے کوئی نہ ہوا نہیں ہے سچے ہونے کی کیا علامت ہے के उस दिन अपने घरवाल शता के में हम इस को के मुका एक बात आज को चारों तरफ ऐसी हमारे पूरे حالات ہمارے عزت ہوگئے محاذہ کرنا سولہ سو چالیسہ اللہ کی اللہ کی وسیع پر جو حالات آتے ہیں وہ رسول ایسا نہیں ان کے نام پر نمازوں کو الحمد اللہ تو. تو تو تو کہ من جاؤ نہیں کریں تو حضر کے ساتھ عثمان کے کو کے کے شہید کر کے گیا اسی طرح کی حضرت راستے میں, ہے. کے کے میں تو کر دیا جا رہے دا تھے اور بارہ سو سے زیادہ احبت بنانا چاہتے آپ ہماری نظروں کیجیے آپ سے کام کیجیے بارہ ہزار जमाने का कोई आसान नहीं था को भेजा कि को वहां से जवाब आया कि यहां से रवाना हुए तस्दीक पर क्या रहना चाहिए और ये शहादत तो अच्छी ही है इस पर سوال کو ہیں تمہارے اور اللہ کے وزیوں کے ساتھ اللہ کے نئیوں کے ساتھ اللہ والوں کے ساتھ جو خود رکھتے, رکھتے ہیں ان کے ساتھ جو پہتے ہیں ان سے کیا رکھتے ہیں ان کا حضرت کیسا ہوتا ہے جو پیش پیش کئی موقع آئے آخری دن ایک دو دن پہلے تو حضرت حسین اللہ تعالیٰ واپس بھی جانے لگے لیکن مجبور تھا اس کے हालांकि भी और पर गया था लेकिन काम खा को आपके शरीर की हिस्मत को खुला कर कहा तुम्हारे फूल के क्या नहीं है मेरे खून के प्यासे ہمارے شہید کر کے حسین نبی اللہ کئی ایسے مواد کیا ہے صراغوس کو بھی پیش کیا جائے تین چار سچے حضرات علیہ الصلوۃ والسلام کا لیکن تبدیلی نہیں ہے والحمد لله تعالی کی شہادت کا ہے اے رب اللہ رسول اللہ رسول <سؤال> الله <سؤال> انا حضرت ملاقاتیں کی بات کہہ رہا ہے سرہب یہاں جائے گا اور اس کو اس کی جان کا زرا کی اوجتی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی رسول اللہ تو اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید ہے شہید کر دیا تھا انجام ہوا اللہ ایسا ہی ہو رہا روایتوں میں آتا ہے پانچ آج کے بعد قابل ہوا اور انداز سے قطر کرتا جیسی گرمی ویسی جیسی گرمی ویسی نام کرنے والوں کا کتابوں میں حصہ ہوا इस दिन के महाराज ने वचन दे दिया कि अल्लाह हु तआला उनका सर्व मुक्ति का और ये ऐसा जुल्म किया उसका शक हुआ उसका क्या हुआ उसका तरह से और पूरा उसका बताया सर्व हिसाब का हा का کام لکھا قدم کیا <سلام> ہے اور سب <سلام> کو شدہ کیا ہے جس نے لکھا ہوا اور بیان بھی کیا ہے رسول اللہ اور وہ بڑی جہاں تک نہیں پیتا پانی پیتا وہ آگی نہیں جہاں تک کے وہ کچھ بھی بچہ ہے خبرداری اور نصیحت نہیں ملتی ہے دوسرا فتح درج کہ مسلمان جہاں کہیں جنگل میں ہو اپنے ہوں سفر میں ہو حضر میں ہو نماز نماز کو سلمان تو نماز کے پاس ملتا ہے نماز پیتا فیلک ہوا تو ہم پر کوئی حالت نہیں ہوشکے خوب کرنے کی ضرورت ہے اور خوب سب ہے ہم تو کیا ہےت نہیں کر رہا تھا کہ کون اپنے وباد میں نہ رہے آج اپنے سوشل میڈیا پر نظر رکھنے والے آپ پڑھیے ڈالنے والوں میں वालों ने सुपर के में को सुन के के के डाल पास पास नहीं थी अल्लाह था उनके पास ہندوستان کے تو ایمان جب کمزور ہوتا ہے تو جو پورا کرنے والے ہیں آج جو حالات ناراض کرنے والے کاموں کو और तुम शहादत का जाम किया और ये भरे नहीं चुका है और हारे नहीं होने क्या है जी से बार बार किया होता है हार पर होता है ہوتا ہے موت پر ہوتا ہے اور شہید ہاتھ کا ہوتا ہے جیتا ہوا ہوتا ہے شہید کیا ہوتا ہے اس لیے اور جانے والے, والے آج دنیا میں نہیں ہیں لیکن حسین اللہ کے حسین ربی اللہ سے محبت کرنے والے جو بڑھ کر چیز ہوتا है اور جیسا کہ اللہ تعالی ہموں کے طریقے پر چلنے والوں کو अजीजो बड़ा पैगाम हम نماز کے ساتھ فرمان پروفیسر مجتمع نے کہا ہے اس کو نماز سے ضیاء کی سے ہم نے پکڑا کر چھوڑت عبادت نہیں جو میرے ساتھ لیے رہے انشاءاللہ صبح کی قران اس کتاب کا تلاوت کرتا ہے ایمان والے جن کا گناہ گناہ میں داخل ہو جا اگر ذکر ہوتا پڑھتے تو پورے کے پورے میں داخل ہو جا اللہ <Santhe> <Santhe> <Santhe> <Santhe> <Santhe> ایسا <سؤال> ہمارے اللہ <سؤال> <سؤال> احمد فرماتے ہیں کہ یہ ضابطے ان کی یاد کی مان سے شدت کے آروپ کے لحاظ سے فرمان ہے۔ اعلان ہے شریعت کی خالص پرواز اللہ ہماری نظروں کے کبھی کی بات ہے کہ ان کو ہر کسی کہتی کہ تم نے کچھ کہا ہے تو وہ کہتے ہیں ماں باپ سے ایسا خوف مادہ نہیں کرتے ہیں ایسا باپ ماں سے ماں تک موسلیمہ نام ہے جو یہ ہے کہ جہاز کی بنیاد پر ایسا دنی سب کے لیے ایسا مرتے ہوئے اللہ <سؤال> ہماری حفاظت فرمان ایسا کرنے والی موجود نصیب فرمان ایسا کرنے اللہ <سؤال> کام پر اللہ ہم سب کو ایسا ہمارے اللہ رنگ رنگ مبت ہونے سے کے ناطے جوڑنے والا بنا پڑوسوں کے حقوق ادا کرنے والا بنا بہن اور بھائیوں کے حقوق ادا کرنے والا بنا خوشیوں کے حقوق ادا کرنے والا بنا اولا کی صحیح تعلیم اور تربیت کی فکر کرنے والا بنا ایسا ہمیں سنت سے اللہ ہمیں رشق اور ہمارے اللہ کیا ہے اللہ, اللہ خوبے کو اللہ... جرم ہمارے پریشان کی جا رہی ہے اللہ ہم نے طریقوں کو چھوڑ دیا اللہ تیرا کھاتے رہے اپنی رہے اللہ تجری بھائی کو محمد کرتے ہیں اللہ کرنے والے محبت فرماتے ہیں اللہ <سؤال> بہت بنوانا ہمارا ہماری نسلوں کو اللہ دین کی حفاظت کے لیے بہت بنوانا چاہیے اللہ ایسا ہمارے لگوں میں ہمیں قرآن پیدا ہے حامل قرآن پیدا کرنا یہ قرآن پیدا کرنا چاہیے قرآن پیدا کرنا چاہیے ھماراؤ ھماراؤ اللہ ہم سب کو مرنا ہے کھڑا ہونا ہے پیشے ہونی ہے اللہ کا دن ہوگا مبارک دن ہوگا اللہ <تصفيق> <تصفيق>